السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہانی زبانی کے ہستے مسکراتے چمکتے دمکتے خاص خاص ساتھیوں آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک ایسے نبی کی کہانی جو کہ بھائی تھے ایک اور نبی کے پہچان گئے آپ حضرت ہارون علیہ السلام ان کا نام آپ نے کل اور پڑسوں والی کہانی میں بھی سنا ہے ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے اور بنی اسرائیل کے عظیم انبیاء میں سے تھے آپ کو یاد ہوگا فرعون نے حکم دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے تمام لڑکوں کو قتل کر دیا جائے مگر ایسا ہر بار نہیں ہوتا تھا ایک سال قتل کر دیا جاتا تھا اور ایک سال بچا لیا جاتا تھا حضرت ہارون علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جب فرعون نے لڑکوں کو قتل کرنے سے بچایا جب کہ علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے تھے جب لڑکوں کو قتل کیا جا رہا تھا حضرت ہارون علیہ السلام نے موس علیہ السلام کے ساتھ فرعون کو سچ کی طرف رہنمائی کرنے کے مشن میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ساتھ دیا موسا علیہ السلام جب وادی طوا میں پہنچے تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا فرمائی تھی تو وہاں پہ موسی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے بھائی ہارون کو بھی میرے ساتھ بھیج دیجئے وہ مجھ سے زیادہ بہتر بات کرتے ہیں حد مسا نے یوں دعا کی تھی اے میرے اللہ میرے دل کو میرے سینے کو کھول دے میرے لیے میرا کام آسان کر دے میری زبان کھول دے تاکہ وہ میری بات کو سمجھیں اور مجھے میرے خاندان میں سے ایک مددگار عطا فرما میرے بھائی ہارون اس کے ذریعے میری قوت میں اضافہ فرما اسے میرا کام مانٹنے دے تاکہ ہم آپ کی بہت زیادہ تسبیح کریں اور آپ کو کثرت سے یاد کر سکیں اس کے بعد ایسا ہوا تھا کہ دونوں بھائی ہارون کے درب فرعون کے دربار میں گئے تھے اور وہاں پہ ان کا جادوگروں کے ساتھ مقابلہ ہوا تھا اور پھر فرعون جو تھا ان کا پیچھا کرتے کرتے ڈوب گیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے نکل آئے تھے مصر سے اس کے بعد وہ پہنچے ایک وادی میں جس کا نام ہے وادی تی وہاں پہ پہنچ کے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ ایک پہاڑ ہے کوہ تور اس پر تشریف لائیے تاکہ ہم آپ سے کچھ بات چیت کر سکیں اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو کہا تھا کہ آپ چالیس دن تک کے لیے یہاں پہ رہیے گا حضرت موسیٰ جب جانے لگے تو اپنی غیر موجودگی میں حضرت ہارون علیہ السلام کو بنی اسرائیل کا انچارج مقرر کر گئے انہوں نے کہا میرے پیچھے آپ نے ان لوگوں کا خیال رکھنا ہے اس ملاقات میں موسا علیہ السلام نے اللہ سے گفتگو کی تھی جس کی وجہ سے ان کو کلیم اللہ کا خطاب ملا یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے بات کرنے والے اور اللہ نے انہیں بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے تورات عطا فرمائی جو پتھر کی تختیوں پر لکھی ہوئی تھی اب ادھر یہ ہوا کہ ان چالیس دنوں میں حضرت موسیٰ کی عدم موجودگی میں بنی اسرائیل کے لوگ بے چین ہو گئے اور ہرون علیہ السلام سے خدا کے بارے میں سوال کرنے لگے کہ وہ کس کی عبادت کر سکتے ہیں اور خدا کیسا ہے اور ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں ہرون علیہ السلام نے ان کو ان باتوں سے روکنے کی بہت کوشش کی اور کہا کہ تمہارا رب رحمان ہے میری پیروی کرو میرا حکم مانو مگر وہ بہت ہی صبر اور نافرمان ہو گئے ان میں ایک آدمی تھا جس کا نام تھا سامری اس سامری نے ایسا کیا کہ تمام لوگوں کے پاس جو سونا چاندی تھا اسے اکٹھا کیا اسے ایک بچھڑا بنا لیا اور اس بچھڑے کو جو اس نے ایسا بنایا کہ اس میں سے اصلی بچھڑے کی آواز آتی تھی لوگوں سے کہا یہ دیکھو یہ تمہارا خدا ہے ان لوگوں کو بچڑا بڑا پسند آیا اور انہوں نے اس کی عبادت شروع کر دی اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسا آپ یہاں پہ ہیں اور پیچھے آپ کی قوم نے مجھے بھلا دیا ہے یہ سن کر حضرت موسا سخت غصے اور افسوس میں واپس آئے اور اپنی قوم کو سونے کے بچڑے کی پوجا کرتے ہوئے پایا آپ کو اتنا غصہ آیا کہ آپ نے تختیاں زمین پر پھینک دی اور فرمایا میری قوم کیا تمہارے رب نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا پھر کیا وعدہ آپ کو آپ نے ایسا عبادت کیوں شروع کر دی آپ لوگوں نے یہ چاہا کہ آپ کا رب آپ سے غصہ ہو جائے اور مجھ سے وعدہ خلافی کی اس غصے میں مایوسی میں افسوس اور غم میں حضرت مرسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون کو داڑھی سے پکڑ لیا اور فرمایا ہارون تمہیں کس چیز نے روکا جب تم نے تم نے انہیں گمراہ ہوتے دیکھا تم نے انہیں روکا کیوں نہیں تم نے میرے حکم کی نافرمانی فرمانی کی میں نے تمہیں کہا تھا کہ ان کو سیدھے راستے پہ رکھنا حضرت ہر علیہ السلام نے جواب دیا اے میری ماں کے بیٹے میرے بھائی مجھے داڑھی سے مت پکڑیے نہ میرے سر سے مجھے کھینچیے مجھے ڈر تھا کہ اگر میں نے ان کے اوپر سختی کی تو آپ یہ مت کہہ دیں کہ تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی ان میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کا احترام نہیں کیا اب موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ تعالی سے توبہ کی اور کہا میرے رب مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور سامری سے پوچھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا سامری نے کہانی سنائی کہنے لگا کہ جب ہم فرعون سے بھاگے چلے آ رہے تھے تو مجھے نظر آیا کہ ہمارے آگے حضرت جبرائیل ہیں اور جہاں جہاں ان کے گھوڑے کے پاؤں پڑتے ہیں وہاں سے سبزہ اگاتا ہے بس میں نے ان کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے سے کچھ مٹی اٹھا لی وہ مٹی میں نے اس بچھڑے میں ڈال دی اس لیے اس بچڑے میں سے زندہ بچڑے کی آوازیں آنے لگی حضرت مس علیہ السلام نے اس بچھڑے کو لے کے پگھلایا اور اس کو سمندر میں پھینک دیا اور سامری کو کہا کہ تم ہیں اس دنیا میں اور آخرت میں اس کی بہت بری سزا بھکتنا ہوگی علماء کہتے ہیں کہ حضرت ہارون علیہ السلام ایک سو تئیس سال تک زندہ رہے اور ان کی قبر کہا جاتا ہے کہ اردن میں ایک کوہ ہور کی چوٹی پر ہے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں جو دوسرے انبیاء کے درمیان حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر کیا ہے تو یہ حضرت ہارون کے بلند مرتبے کو ظاہر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے تمام انبیاء پر سلامتی نازل فرمائے آمین کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ اللہ حافظ